بلا دفلام سید امبیا محمد المصطفى والا عالح وسفا بہدوا شاہجیم بس مانح یا او حلین منو بالخمر والمسير والانقاد والاظلال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ان ما يريد الشيطان ان اي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسعدكم عن ذكر الله وعن اسقلاته فهل أنتم منتهون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 آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسولهن بالجل الكريم القمين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اسقلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله و جس کی دعا ہے مطلق مطلب ناچیز نو خاندان دوست آفیت صاف عطا می ہر شر تو دنیا فرت دے ہر فیطنے تو اپنی رحمت کی پناح پکی برہدرم عاری محمد جمشید صاحب دی محنت اور دعوت اج و روحانی جلسہ پذیرویا ہے اللہ کاری صاحب خاندان اس مختصر وقت کے اندر عام حدیث اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی اندر چیز شراب اور جولق بیان کرے گا جڑے حضرات غفلت کا شکار ہو کے انہیں لانتوں سے مبتلا نے اللہ تعالی دیا عذاب دیا سخت گلان جدو سنن گے وہ سکتا ہے وہاں کے دل غفلت کو محفوظ ہو کے اللہ تعالی کے خوف نس لانتوں بچ جا اور امید خبر کہ اللہ رب العالمین اس خطاب بیان کا اپنے فضل نال اثر وکھاوے گا مومن بے خبری اچ کے تے گناہ کرتا ہے خبر ہو جائے توبا والے پاس کرتا ہے قائم نہیں رہ سن تو بعد خبر ہونے تو بعد مومن برائیاں قائم نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ فرما ہے اللہ آمن یخر جو ہومن غلط نور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا آن مددگار انتوں تو نور ول کڈ آیت مبارک بھئی مومن برائی رائم رو مومن نہیں ہوا اگی اللہ تعالی فرمانہ جی جڑے لوگ کافر نے انہاں دے مددگار شیطان نے انہوں نور, نور تو ریوال ہو. مطلب یہ نکلیا جس مومن تے, مومن تے مومن تے غیر مومنٹ کی پچھان ہے جہاں حق سن کے اس سے زندگی بدلنی شروع ہو گئی بدلنی شروع ہو گئی سمجھ لو ایسے کی جس نے زندگی بدلتی نہیں وہ الٹا اس کے قائم ہے یہ غلط آخر پھر سمجھ لو یہ کابر سی یہ قائم یہ پکی پچھان ہے اس لیے مومنٹ, مومنٹ, مومنٹ جی زندگی تبدیلی ویخنی شروع آنی شروع مطلب ہو جائے اور تصا ویکو کہ آدھی پی سمجھ لو ایمان والا اللہ تعالیٰ کٹ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہوے وہ کھے چے دوستو شریعت متارا نے اللہ تعالی نے جڑی چیزاں حرام کی انہوں چیزاں کے اندر سارے واسطے دنیا چھٹ ہے آسرت ہی اللہ تعالیٰ نو کوئی لڑ نہیں کوئی ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ تعالیٰ نو نقصان نہیں سارے سارے بابے فرید آنگے ہو جان اللہ تعالیٰ نے ماسا فائدہ نہیں وہ فائدے گاٹے نہ پھر نقصان تو پاپ جو کچھ انہیں احکام دیتے ہیں وہاں کے اندر اگر فائدہ ہے تو ساٹھا ہے اگر گاٹ ہے تو ظاہر لوگ برائی کر دے سمجھتے شاید اللہ تعالیٰ ہونا نقصان ساٹا کہڑا ہونا جی نیکی نی کر دیں یار اللہ کا اللہ تعالیٰ احسان کر کیتی رب تعلق اگر دمان نہ بھی آخر دلوں سمجھتے ہیں تو رب نے احسان کرتا وہ وقوف پو پو نے جو کوئی نیکی کرتا ہے اپنے واسطے کرتا ہے اگر برائی کرتا ہے تو اپنے گاٹے کرتا ہے اللہ رب العالمین کو کسی کو فائدہ نہیں کسی کو نقصان نہیں شراب اور جوا دو قبیرہ گناہ گنا ایک وار کر بندہ فاسک فاجر ہو جائے فاسک فاجر بندہ شریعت اسلام کے اندر لا تعلقی کا دا حقدار ہے تو اس وقت تعلق نہ دیو رشتہ نہ دیو. ہوں جو اس کو جس فیس کو خجور جو آپ اگر رشتہ دو گے وہ تاری اسے فسکو خجور چ پاگ گا اگو نفل ہونے کی تونوں برباد کرے گا جی میں ہلکا کتا ہوں نا ہلکے کتے بندہ گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا یہ کدھر رال نہ میرے سے چھٹ گئے رالا پی جان تھا بندے ہلکے ہونے دا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح جا بہت فسک خزور چلکے کتے آر جا دے تو چاہیے پر نہیں تو بٹا گول کر شراب والا بندہ جا دے کبیلا گنا کوئی کام کرنے والا پارشک خاصے اور ہلکے کتیا ہوا اس اللہ رب ال جا روکے فائ دنیا شراب پیو نال اقل ماری جاتی ہے زمی مارا جاتل زمیر ہے اللہ تعالی نتلوب ہے بنتا ہے مومن دی عقل بھی قائم رہے زمیر بھی قائم رہے मरी मरीज नुकसान की ने गी चलती पी है ना तेज चल दी चलती गई तो दिन काम करना छेक कम कर छे गी पी है एक सौ भी चाली पंजा सठ सत्तर वो साल के अंदर ना सटे दिन कम करे نہ ایو حال کرال شرابی بندے کا نہ اس کنجور دیا بریک نہ اس بے بےغیرت کا کچھ دے رہے وہ پھر جدھر جنی رفتار جا رہی ہے گیڈی انہیں اگر جو کچھ آنا ہے انہوں بھی ہلاک کرنا پہ آپ بھی برباد ہو نہ وہ جی بہن جوگا رہتا ہے نہ دین جوگا رہدا ہے نہ خدا رسول جوگا رہتا ہے کسی کام جوگا ایمان نال شرابی بندا ہے بالکل بے اپنی تباہی دی تباہی جڑا ہے وہ جوگا نہیں دا؟ اگر بادشاہ کرتا قوم کر دا؟ دین دا جے دردار جھوکا برباد رن دا شوہر ہے رن برباد سارا ٹبر دبر لا کیوں جو اقل ال اللہ تعالی نے اکلوں اقل بنا آخر جاتا ہے اکل ہے رسیاں کو میں چین کی مثال نہیں دتی میں حدیث کو لے کے کر ماتا کو جسٹری میں نو اقل کیوں آخ دین اقل کا مانا ہوں بننا یہ اصل ہے جی بند کسی راہ رکھ نقصان دستی کبلا جی ختم ہو جنا مرضی چڑو جنا مرضی کوئی مطلب پرانے تو پرانا نشے ہی ہوا جدو پی پرتا ضرور آ یہ پڑتا دماغ میں چالیس سال کا تقریباً نشے ویکیا شرابی لوڑ راجپوت سی بڑا رئیس بندہ سی او پانی کی تھا سے شراب سی مٹکیا میں مٹک پیتا سی یہ میں گل انہوں کرنا جڑے سور آخر سکولی طبقہ جو شراب ہونا کیوں حرام ہے جن نشہ درتی ہے ارے جن پر نشہ نہیں آتا جن کو ان کے لیے تو حرام نہیں ہونی چاہیے جنہ نشہ نہیں چڑھتا انستے تو حرام نہیں ہونی چاہیے دی. میں انہوں کا رد کیا کرنا کہ جنہ مرضی کو پرانا نشے ہی ہوشا ضرور دماغ کرتا ہے پربند کا دماغ ختم کر د مسجد بنوائی امام کھلا رہا مسجد پیسے والا مسجد اس پڑوائی امام کھلا رہے ہوں میں قدرتی اتنے نماز پڑھ چلا گیا ان سہولت ہار رکھی نماز پڑھتا پیا آتا تیری دھی تیری بھن تیری انگل تیری کڑا میں فلان میں تھوپ فلان تھوک امام پماز شروع ہوے کا اللہ معافی دے ہوں جنہوں نماز کا ہوش نہ ہو لکا اخیر اے حشر ہوا پبلا اس ان اندر اندر آزائے رہی سہجن وہ گل گئے بس اسے شراب ہوں گی جن لے دل ہوں گل گیا میدا دا, دا گل گیا ہر شہ اندر گل گیا انہ میرے اگے روا سی شیا دعا کرو تیری مہربانی دعا کرو میرا پتر بدل ڈھائی مارتا بھی پیو ہوں وہ نہ سنتا سی نہ پیو دی نہ ساڑی آخر اسے دن جام یہ ہوا کہ یہ گھر اس واقعے تو سنا تو کہ جتنا پرانا نشے ہی ہو نشہ دماغ سے ضرور کرتا ہے اور تیجی لحاظ بندہ جسمانی طور پر ختم ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے وقتی طور سے ہو جی جڑی لگت محسوس ہوتی ہے بغیر اس لگت کے پیچھے ہمیشہ کا آداب اگے کا آداب بھی لے لینا ہے دنیا دی بربادی بھی لے لا ہے یہ کس عقل والے بندے کام ہے اللہ تعالی روکیا ایمانا ہو، فائدہ ہویا کہ نہ ہونا کیوں نہ موبنا دے ذرا بولو اللہ پھر جب عقل سے پردہ پہاڑا بھی دی بہن کی عزت خیال نہیں رکھتا نہ غیر کی نہ اپنی شرابی بندے نشے کی حالت کے اندر اپنی دیا بہن بدفیلی پھر ہوتے تے پردہ پہن شرابی بندے لڑا کے چھیتی ہو جاتے لڑتے بڑے چیتی ہو جی گل ہوئی نہیں وہ ہو جڑی اصل سٹیرنگ تھی وہ تو ایپ ہونی بریک اس کنجر بھی ایپ ہونی اس نہو ویخنا نہ ماں ویکنی ہے جیڑا آگے آنا اس پوٹ مارنا شراب آ سارے دل ریاڑی کی میرے خیال گل ہے تی بندے اتنے مرے سن شراب پی کے ریاڑی شہر کی گل رمضان دا مہینہ تھی سی عید کی موقع سے تی بندے ایک دجے او نتلبتی اونجی مر گئے شراب پیو نال کئی ایسے اتنا ویکے جنا دوسرے نو مار کے قتل کر کے ہو سکے بندہ ایک بندہ اتوں میں بھی کیا ہے شراب کی حالت گیا اللہ مریضوں دعا منگو اللہ تعالی حرام موت تو بچا دوستو اس طرح یوا یوا بھی بندے چھ لڑا بھائی جب اردو تھتا پیسوں کا خون خون پسینے کی کمائی یا کسی طرح کی کمائی اس کو جگ کے چگڑے کو پھر ایک گل ہی منہ چ نکلنی اب کرتا یہ اس بےگر آخیا اس اگو بےگر جسے لڑائی شروع ہو گئی مال کا بھی گاٹا جان کا بھی تو کیا اللہ تعالی روکے نا لانتے فرما کے خاطر بندے, پھیلے بندے روکے تو بندہ روکے ہوں پورا مجید سنو اگلے ادای مبارکہ بھی سنا نہ مجید سنو کنیاںسانتراب جو اللہ تعالا خود بیان اور شراب کے جوئے نو اللہ تعالی نے جہت پہ سن انہوں نے دے کے یعنی اے اللہ تعالیٰ معافی دے شراب توا اللہ کیستی ہوں قرآن, قرآن مجید سو ارشاد ربانی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والأسلام رجس من عمل اسلام خان لعلكم تو ایمان والو الخمر شراب و سر اور اور پتھر جہجیتے سنج سن پہلے نمبر پہ بولا نمی دے واسطے کی لفظ استعمال فرمایا رج سن پلیت نے پلیت پلیتی بندہ نہانا کرد ہاتھ ماری بٹھا ہو سکھا پاگل دا پوتر پلیت پر امرے اللہ تعالی نے گڑ گڑ کے دکھا کہ سارا چیزاں پلیت نے مومن پاک کے پاک پلیت, پلیت کو دو دور نشتا ہے مومنٹ کی کوشش ہو پلیتی نہریت رسول اللہ دے اندر شرابے پلیتے. جس طرح پیشاب کا قطرہ خوہ تے خو پلیت ہو جاتا ہے شراب کا کترا خواہ چے خوہ پورا پلیت ہو جانتا تے شراب دا مسئلہ نہیں پلیتوں سے حیران ہوں جی گھر گاٹیا لائے کھڑے گھر کا گھر ہی پلیت انہاں سورا دے گھروں تے پانی پینے جائز نہ رہا بھئی سوچن دی گل شراب سے پیشاب دے قطرے نا. خو فلیت ہو جاتا ہے لانتی دے پاک ہو دے دا دے گھار دا پانی پیو گے کیا بندہ نہ خوب بڑے یا بندہ بڑے. خوب بڑا فلیت ہو جاتا ہے تو بندہ چھوٹا پاپ رہا تھا جڑا فلیت ہے اس نال نہیں ملا ہونا چاہیے خراب کرنسی لوگ آخر شراب کتنے حرام ہے قرآن کتنے لکھا اللہ میں اقبال دا پتر ایک جوید اقبال والد ترب بلا سی اگنے کی بلا ہے وہ لانتی آخر کتنے لکھا قرآن وہ سور آ کہ وہ اپنے پوچ. جی تو پوچھ یہ بندے دا پتر واقعی جی تس بندے دا پتر ہے جنو اللہ آخ مل مل ان کو پوچھنا یا کتنے لکھیے او تینوں دسے گا سورت معائدہ کیڑی سورت سورت معائدہ آیت نمبر نوے اکانوے جی ہوں دیکھو الفاظ کی پہلے نمبر پہ سے پلیت نے پلیت حرام نہیں ہوتا کیوں دیکھ پلیت شام ہوں دیئے یا حلال ہوں دیئے پھر من عمل الشیطان دوسرا لفظ بولی ہے شیطان کے عمل سے ہے یہ سب شیطانی عمل نے کیڑا مومن ہے جہاں شیتانی عمل نو حلال آ کے لال تم, پر تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ تیسرا لفظ پر دس ہے کہ آرام کی جیسے کامیاب نہ ہو برباد کرے وہ حرام نہ ہو سی تو لالو سیری والبغضاء فی الخمر خمرے مولا فرما شیطانے چاہتے دشمنی نفرت پا شراب دی وجہ نال ملا معلوم ہویا یہ ارادہ شیطانی ہے تے شیطان دے ارادے سے عمل کرنا حرام پھر مولا فرما دے شیزان کا ارادہ ہے لڑائی پوا دشمنی پوا تے گون پوا مومنا دشمنی پانا حرام تے آرام رکھنا بھی چیزاں دشمنی پیداوت تے تے پوا والی نے وہ آپ حرام نے حالت جگہ جگہ تو سام ڈراؤں مومن پھر ڈرنا چاہیے تقریر بھی اہ جی ڈراوے اللہ تعالی جو برائیاں تو چھڑا برا ہے ڈر تو رب ڈرا مومن کیوں نہ ڈری سکی میں حا حت آئی تار خان جانا اتنے بیٹھے رہنا کر سائ گانے کی سورج داس جی نام محمد دوستو میں جناب پہ سامنے پہلو پرانے پاک پیش کی شراب کے بارے بھی اور جوے دے بارے جو ہوں میں چند احادیث سے مبارکہ دن سچی زبان ہے رسالت مبارک تو نکلے الفاظ با حوالہ ندی تو عالم پور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے متعلق کی کچھ فرمایا ہے سرکار بھی حدیث ہے ترغیب ب تریب کتاب کے اندر حدیث کی کتاب کے اندر آپ نے فرمایا مم با المرا فل یو شک فرمایا جہا بندہ شراب ویچتا ہے وہ خنزیر کا کسائی بنے مم با ال خمرہ فل یو شک جڑا بندہ شراب ویچتا ہے وہ خنویر دا قصائی بنے کیا مطلب ہو خٹا لا کے خنویر دفاع کر کے وہ لوگوں کا مطلب یہ نکلیا صاف کہ نبی پاک دی نگاہ مبارک جیویں خنزیر شراب ہوں جے کوئی خنویر ویچے ایماندار دسو گھر دا پانی پیو گے کوئی بندہ خندیر دا گوشت روزانہ بنا اس ہاتھ ملاؤ گے یار اپنے ندی سرور کی زبان مبارک سے کیا اعتماد نہیں دے محبوب نے خندیر خنبیر شراب نو جہا فرما جدے. شراب ویچن والا خنبیران دا گوشت ویچن والا ایک برابر ہے سن لو جس گھر کے اندر شراب بنتی وکتی ہے اس گھر سے متعلق آخر کرویر ایک ہو گیا مسلمانوں دا کسائی مسلمانوں دا کسائی وہ جڑا حلال گوشت کرے ایک ہو گیا خنزیرہ لکھائی وہ کون ہے شرابی شراب کون ہوں دیکھو کتنے بندیاں دے کتے ایک شراب کی وجہ نبی پاک نے لا پائی ایک شراب کی وجہ بندیاں تک ہزار حدیش دیا کتابوں دے حوالے ساریاں نے کی سنا وا کنٹل امبال شریف کے شریف مختلف آدیش دتابوں میں حدیث کئی نال موجود ہے اتانی جبری فقال یا محمد ا و موتا سرہا و شار بہا و حاملہ آ مستقی ہا فرماندے نے میرے کو بری آئے عرض کی بے اللہ تعالی لانت کر دے شراب تے آ سراہ کٹن والے تھے وہ موتا سراہا کٹوا والے تے شراب بنوا والا شارے بہا پیمن والا وہ لا چکن والا چکن والا جا لے کے جا رہا ہے گیو ریڑی چکن والا محمود واسطے چک کے جا رہا ہے یعنی اگو کو کوئی اندر کو لایا اور اور خریدن والا وا سی آ والا و مستقیحات اس کو لے کے پیمن والا ایمان دس کوئی ایڈی لانتی شہ ہے جتھے جتھے قدم رکھنی گئی ہے اسے جھکے نو لانتی بنا دی گئی ہے اے سجنا مختلف الفان مبارک دگر مانا ایک کوئی ہے یہ ہدیش مبارک ہدیش حدیث دیا کتابوں موجود اور سنگیا لانت دمانا ہے رب دی رحمت تو دوری جڑا گھر جڑا بندہ اللہ کی رحمت تو دور ہوے گا ہمیشہ کہے گا سجنا دنیا لانتی آخر جی لانتی اس واسطے تنگیا معلوم ہوا یہ جن بھی کاروبار کرنے والے کسی طرح شراب ملوث ہو گے حکومت تو لے کے تھلے تک سب لانتی کا ٹولے حکم شریت کا سلام آکھے تے جواب نہ دیو لانتی بندے سلام دا جواب دیو ہی د بناو آ جگت والی منا کے اللہ ہے دے کنے چھوکے برباد ہو جنگ بھی گئی ادھر ادھروں لانتا پولی گئی یہ مطلب یہ نکلے باڈی حکومتی لانتی اگ ج شراب بیچتے ہیں پیندے نے تو کرتے جتے جتے جم چلتا جانا اتنے تنک لانتی آدر جی سختی نہ کرو میں حدیث باغ سنائیے شراب بھی نچوڑ بناو پیو سارے اٹھاو لاو سارے دبد لانت آئی کھڑی ہے ہر ایمان نال دسوچ سختی نہ مطلب یہ ہوں لانت جو آئی کھڑی ہے حدیث مبارک یہ حدیث سنا ہونی چاہیے کہ نہیں اللہ دے محبوب کا فرمان نہیں سنا چاہیے محبوب نے فرمایا اللہ لالت کرتا ہے تو یہ مطلب یہ سارے ٹولے ہو گئے لانسی ہوں وہاں لانت ہی آکھیے تو وہ اگو آخن یار سخت بولتا ہے یہ مطلب یہ نکلیا وہ تو اعتراض اللہ رسول سے پیا کرتا ہے یہ حدیث اے رسول ہے لانا ت رب پائی دیکھا سانو نبی پاک نے پھر او وہ رب نو سخت نخت رسول نو سخت پیاد ہے تو جہاں نبی پاک, نبی پاک کی گل پسند نہ کرے او بائی مان ہے مسلمان ہے سمجھ آ گئی کبلا اور حضیض مبارک سو شرابی دے نماز کے بارے نماز بارے شرابی بندہ جماز پڑھتا ہے ان بارے من شارے خمرہ لکھ بل رہا سرکار نے فرمایا شراب پینے والے بندے کی چالی دن نماز قبول تک نہیں شرابی بندے ایک دن پہنچ کے نہیں ایک تو انج نماز دیا جاتے جی تھکے لے بھی گیا تو نہ قبول ہو جائے اگر توبہ کرے تاکہ بس مولا پچھلی غلطی معافی دے اگا نہیں کرتا پھر اللہ تعالی فرمان فرما ہاں رجوع فرما دے کے مطلب کہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالی قبول کرے گا اگر مڑ گا پھر اللہ تعالی چالی دن نماز قبول نہیں کرے گا فائن تاب اللہ علیہ فینا دتاب اللہ ہو فینتا بتا بلہ والے اگر توبہ کرے گا پھر رب تعالی کرم فرماوے گا پھر اس دی نماز قبول ہوئے گی ہوگی جنہ چربا نہیں کرے گا چر مولا اس دی نماز قبول مطلب ایڈی بد بختی کی شہ ہے رب دروں بھی لیا سمجھ آ گئی نہیں چیز تو واقعی پیار آ گیا دیکھو کنڈیا برکتوں پہ فلانا جو خدا در ہوئی گیا ہاں سودائ دا کرنا چاہیے سیانے بندے یہ کاروبار کرنا چاہیے کہ کیسے تر جوگا بھی نہ رہے سیا بندے کام کرنا چاہیے کیا خیال ہے بھائی نہیں نہیں یار اللہ دا بندہ ایک نہ جاوے رب جاوے ہتوں پر یہ نہ جائے جی اگلے دن میرے کو لاہور آ گئے میں پینٹ والے نماز پڑھنے میں انہوں نے میںسا میں مرو پینٹ والا بندہ جیڑا ہے اگلی سیاج نکلو گے پچھلے بندے کی نماز مکرو ہو جاندی ہے کیونکہ بندہ آخر ولتی پھرتی نگاہ جی وہ پہ جی ہے تو جدو تو سجنے جانتے جی حال وا کوئی شرم کرو تو خدا دے پیشا مریا کرو او اگو آتے ہیں انتری آو تے ورگے سخت مالوی جڑے نا وہ نماز سانو سنا دے کیا جیڑا تیرے ورا اللہ نمازی ہے اے بڑے ہی نا جہا اگریز دی پینٹ نہیں چڑ سکتا مگر بچے چھ سکتا نو نہیں چڑ سکتا اگریز طریقے نہیں چل سکتا لیکن خدا چھٹنے سو مسیپے نہ تھا پینٹ نہیں چیپے نہیں بڑا گا جا, جا جیڑا کنجر نمازی ہوگی ایسا لیکن اگریز پینٹ نہ تے مسیت خدا کی چھڑ دے یہ سور دا بچہ رب دے نہ میں کہ جناب جی بڑی مہربانی رب کا گھر آخسی بلا ہی مگر لوگ باندر دی نسل میرے اچھا کیون آئی خدا دا بندہ موومنٹ تو وہ ہے نا جا نچائ چڈا گا سور میں خدا در چڑ دینا مگر یہ سننا چاہ اس موہم کی مجھ آ رہی ہے شراب خدا در چھاون چھڑا شراب نہ مراد رب کا در چھڑا نماز خدا قبول نہ کرے قبول کرنا مطلب کہ جو کی کیتی ہے اسے اجر دین سواب دین جا وعدہ کیا کہ اگر میں تیری اے نماز میری بارگاہ گاہ صحیح ہوئی میں اجر دے سا جنت دے سا وہ اگاں قبول, دائے تک قبول دائے نہ مسل پہ دچنا ماری گیا اگاں اجر کو نہیں لبنا سمجھ آ گئی نکلی توجہ بولو اللہ ہوں اور ایک اور فرما سالت سنو نبی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ امر نی ربی سلتے محکل وزام اللہ خان بس کھولو پہ حالا بامرن چاہلی رَبِّي فرب بھی حالا فرب بھی ازلا جل بے, بے عزت ہی لا یشرف و اقدمن آبی تھی من ملا بلا چکر کہا مخا فاتی الا سکے تو حضور فرماندے نے مینو اللہ تعالی نے سارے جہان کی رحمت بنا کے بھیجا ہے مارا ربیل ماضا اور میں نے میرے رب حکم کی تے ساز واجے تبلے سرنگیا توڑن دہ ختم کر دوا ختم کر ساز واجے ختم کرتے اسلام بن امبل کے سے بشکات شریف جیڑی روڑانہ پیا مجھ نہیں ربی حسا و جن محفل مزام سادو مزامی یہاں دن ختم کر محبوبہ ختم کر اور واقعی میرے محبوب کو مکائے اللہ تعالی دا سونے محبوب نے ساگ مکائے یہ لانتیاں کا رد ہو گیا اس حدیث نال جڑے جے نے کہ ساگ کوئی کوئی کباہت نہیں کوئی برائی نہیں ساگ ٹھیک کتنے لکھے آرام ہے کتنے لکھے نظر حدیث مشکال شریف ہے جی بت بن بن ختم میرے رب حکم فرمایا دیکھ سازاں بوت بھی نبی سرکار ختم کر دے. تے ساز بھی ختم کرتے کوئی مان نال دسو بت کانت شاید ہے نبی پاک نے سازاں بتانک سڈے رب نے اپنے حبیب نت بننے دا فرمایا اویم ساز بننے کا بھی بس لوگ کانٹے دا نشان ہے عیسائی دے گاٹے لگا وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی تک لٹکیا لٹکایا گیا سولی چڑھایا گیا پھر سولی جڑائی جائے تو تصویر بنتی نقشہ بنتا ہے ایویں دا نقشہ وہ بنا کے گل چکتے ہیں وہ صلیب حضور نے فرمایا سلیبا بھی ختم کردوں نے فرمایا ہے تائی جڑی ہے نا ٹائی سلیب دی مشابہت مشاباہت خود سلیب نہیں سلیب دی مشابہت مشاباہت نقشہ اے یہ ہوتا پیش کر دی او گل بوٹو ہاں انتہائی آ کر حضور سرکار فرمایا اللہ تعالی سلیب مقام سلیب یہ دا مطلب صاف ہی نکلیا کہ اللہ تعالی دے محبوب سرکار سلیبا آیا سنگت نسند نہیں فرما دیتے وہ تو سلیب مقام بیٹھے جڑا سکولی طبقہ ہے دی یاری سلیبا والوں مطلب ہے کہ لانتی نبی پاگ کے مقابلے سے نبی سلیب مقام آئے نے یہ لانتی سلیب والے چوڑیاں نہ رل کے بچاو آئے کھڑے نے فیلو آئے کھڑے نے نہب انگریزوں کھوجو نہ میرا نبی فرمانا میں خلیب مکامل آیا اور سن لو حضرت سید نہ عیسا روح اللہ علیہ السلام آنے آپ نے آن کے دنیا تو صلیب مقا دور ہو حضرت کوئی بندہ خنبیر نہیں کھا سکتا شراب نو آ حرام کرنے کر آپ سرکار نے اعلان کر دینا کہ خبردار شراب نہیں چلے گیم شراب ہی پن حضرت سال اسلام آن کے تاکہ عیسائی سمجھ کہ جھوٹھے جھوٹے اور سچے مسلمان نے اتنا ایوے ہزار تیسرے نعرے مارتے آن کے سارے کام کے خلاف سرکار فرما مربح حکم فرمایا ہے. سارے زمانے جاہلیت والے کم ختم کر جاہلیت دلی اور جا کی بے پردگی ہے نا رن دا غیر مردہ نال آنا جانا بیٹھنا بولنا چالنا دا بے پردہ رہنا یہ سب جہلیت کا کم ہے اسلام دا نہیں اسلام کا آ قران سو جر مر لا دیتی اللہ تعالی کہ عورتوں دا بے پردہ رہنا غیر مردوں کے اگے آنا یہ چاہلیت کا کم ہے اللہ اور سانو بیان فرما دے شادی فرمایا والا تبر بروجل پہلی, پہلی پہلے دورے دیاں لگو وانگو اپنا سی زینت سگار اپنا حسنو اپنی شکل مرداں نہ کرو اے موٹے لفظ قرآن دے بدستن رننا دور دورے جالیت باقی بے پردا دے کے منہ کھولے باہر کھلیاں سیور کھلے بخاندیاں پھردیاں او ایمان درسو چاہلیت والے کم جس بندے چاہلیت کا سبق جڑا بندہ دے گا چاہل گا یا علماڑا بولو جاہل گا تو مڑ سکول کام ہوتا ہے ویخ لیا جی صبح سبہ ہونی ہے سور سور کے بن ٹن کے سروس ہو کے گھر سروس ہو کے سفائی اتائی ماں نے پیو آخد بان ٹور کے تو منہ کٹ کے جناب جی میں پوچھنا نقشہ سارا جہلیت پہ ابو جہل کے دور پر پیش ہو رہا ہے نہ تعلیم رکھی کھڑے نے اچھا کاری صاحب کہہ رہے ہیں کرم کرمپور پرتے نال آئی نان یہ گل غلط ہے سکول کدی نہیں آکھے گا پردے صرف کوئی پیو ماں وہ جہاں دہلی وہ اثرات تھوڑے تھوڑے کھلوتے وہ آخری نے مرے پردا کر کے جا اگوں کلر نہیں آتے اگوں تو تھڈو کپڑے لایتری بیٹھی بے. آج جہی آج کپڑے لا کے جہ جا جا دے ہوٹل نچدیاں گاندیا پھر یہ ای پہلے دن برکھے پا کے گئی سر ایک پارے لینے کپڑے تھوڑے لائے سر نہ سکون کا کام ہولی ہولی لا ہولی ہولی ٹوپی والا برخا لاگ گا ٹوپی والے تو کالا کالے تو دوپٹا دوپٹے تو دوپٹا بنارسی تھلے जाएगा कभी آ جائے گا کبھی اتر جائے گا کبھی سر پہ کبھی اتر جائے گا کبھی سر پہ آ جائے گا جناب کپڑے چڑھتے چڑھتے اخیر میڈم تیار کر ہی لگی وہ مڑسوار کی بچی ہوتی وہ کھوسی تو بھی پیڑی بولا وہ ہولی قسم خدا بھی کر کے آیا اگر پوری دنیا دے کسی سکون دی کتاب وامر کا سبق مینو بخا دوکان کوئی مائی لال اگر روئے زمین دی کسی کتاب خالی اتنا بخا دے پردا اچھی چیز ہے میری دکاندار پردہ بہت بری چیز ہے یہ بہت فراد ہے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے تو ہوں جتھے کپڑے لاو رنگ لاوٹ وا وہ تو چکلیاں تو بہت اور نال دسو ایک بندہ آکھے میں چکلے چی پردہ کرا کے چی چکلے آنا تے لیکن کرا پردہ جانا میں روزانہ بول سا میں چکلے دے اندر بغیر پردے تو کدی نہیں لے گیا آخان گے کتے کا پوترا کوئی پاگل کا پوترا کوئی اکل دا کچائی چکلے آنا تو پردے رکھ کے کام ہے لا من سبق دی پئی مڑ تباہ منتا کر کے لا لح... پگریز نے ایلانتا کہ جہی جیدی... ٹیکنییکل کالج جتنے ہیں نا ٹیکنییکل کالج جی نہ کوئی فن سکھانک بنتا ہے کوئی بندہ کوئی بندہ کوئی بندہ. تو کوئی کچھ بنتا تو کوئی کچھ بنتا انہیں ایلان کیا کہ جہی لڑکی منڈے تو علیحدہ بیٹھے گی انہوں تو دیا پانچ سو تو کے ہزار تک جی منڈے تو الگ بیٹھے جی موڈے موڈ بیٹھے بھی انہوں دیا گیا چار ہزار روپیہ کٹی دا میرے کو میرے کوڑا سروار لاہورکل کالج میں متفق ساڈے جرانا وہ آتا گل تھی جو آدھے اس پھر میں نے اشتہار دیتے ہیں جڑے گورمنٹ پاکستان نے چھاپے نے انہوں میں مطلب لکھے ایلان آخر جی آ سان پیسہ سرور نام بند یورپ یورپ والے جس سدکے خیرات دے سدکے خیرات یورپ والے اس طرح چنگا کٹھا کرتے ہیں چنگا دینے نے اپنی حکومت مسلمانوں میں رن کبی کرو بے حیا کرو تجنا لاؤ تو باہر کھٹو چنا ہوں پورے تھے پورے یورپ چنگا ہوتا ہے سام گل بھی نہیں کر چا ہوں وہ سرور نامی بندے سرور نامی بندے کول ہوتا ہے مسلمان یعنی مسلمان تو نہیں ہو فسد مسلمان دیر نہیں لگنی देर करती कोई हो सकता है मौल भी फतवा चलासा दो कलमे शिकार शिकारी दे हाथ हाँ जिन आप बटेरा बोलता बटेरा फसता है ना, ना। कि बोल बटेरा फसद ला फर यह काम की वो आतेमे बढ़ने यह है लावा लावा जान दो लावा दियो? लावा यार लावा जाल पे हो गया ना वो जिन बच्चे फसना है लावा उसको आखते जिड़ी मादी नारो, या नारो बठेरा बोलता या तित बोलता जोड़ा बोलना सब फसते हैं इस बोलने वाले आ لاو کام لے بندہ انت کٹے گا جو مولا علی مشکل کشاہ فرما نے دشمن کا یار ہوا وہ بھی دشمن ہوتا ہے دشمن کا یار بھی تھوڑی اکل کے دشمن کا یار دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا مولا علی فرماتے نے او مسلمان تیرے تر دشمن بندے دے تر دشمن ہوں ایک بندے کا اپنا دشمن دجا بندے دا یار کا دشمن تیسرا دشمن کا یار تین دشمن آپ دشمن بھی تیرا دشمن تیرا تیرا دشمن ہے وہ بھی تیر جا یار کا دشمن ہے وہ بھی جیدا تیرے دشمن کا یار ہے हूँ सर्वर वो कह लगा जी और सर्वर आया साडे टेक्नीकल कॉलेज लाहौर का उस दौरा किया उस आखिया जी चार हजार रुपया देंगे उस लड़की जी मोटे न मोटा रला के बगे चार हजार रुपया महीना हदरा जी मैं आना लोग क्यों गली आते हैं हूँ जार थी होना اس کنجر کما کی لوڑ ہے کتنا مانگیا جی جی اٹھ دیا وہ دی فیکٹری کھل گئی اچھا میں آنا یہ سکول والے دیا دا نام زیادہ کیوں لے جی سکول والا پر ہے دیوں پر پتا, لگا پتا ہے یہ مشین رپ پے آئی لیا بخت والی کا چوکھا نہ لو تو چیتی باہر لیاؤ تاکہ مشین چلے نہیں کرتے مرے چار ہزار روپیہ مٹی لو تو کرنی باقی ہے تنہوں بغیر پتہ ہی کوئی نہیں بالکل بغیر خدا کا بندہ پلیت بندہ گٹر چو نکل نکلیا بندہ گٹر چو چوڑا جو نکل کے آئے تو وہ آخ کہ تہے جو کچھ گٹر تینوں پتہ ہی تے اگلے نو آخنا چاہیے الحمد बाकी मैं पता कोई नहीं तू ही राखा के नहीं। आखे, चूड़ा सौदा है तेरह पता ही कौन नहीं विटामिन होंगे ने तेत खरा हूं जोड़ा समझदार बंदा उन्हें आखना तेरी मेहरबानी असा जाहल ठीक है مبارک, مبارک مومن واقعی برائی تو ہوتا ہے ہاں اس پتا کہ کی رنگ کی کیوں جو کرتا جو نہیں بے ہی جانے ہوں کیونکہ بیچ جو دے نے خدا دا بندہ اللہ تبارک بتا کے فرما دومنا دیا ہمیشہ برائی تو بےخبر ہوں الغافلات ال غافلات دمانے بے بےخبر مطلب مومنا دیا دیا جہاں وہ برائی تو بے خبر ہو پاک پا تیار ہو وہ. معلوم ہو یا جانے نہیں اتنا واقعی جاہ لے تو جیڑی بغیر تھی وہ جانتے سنو اس کا پتہ کوئی نہیں آسان جانیے بھی کدھے واسطے کھانے جنہیں کھانا ہے آپ کھانا ہی نہیں مڑ جانیے کیوں گل ایک بندہ تھی پیو سڑک دے پیا نگا ایک بندہ سڑک تنگا پیا بندے گزرے تو آگے شرم کرو کپڑے پا دو آدھا جا جاؤ سانو تو قبر نہیں آتا بندے جاسمند لوگ ہیں ننگے نیازمندی بندی پی اج کل وہ ہال ایمان نگا کپڑے والے آخدہ ت بئیمان بندہ تین رکھے کتی دا خیال دی بہن دا میں رکھا میں جاہلیں تہلیں تی دا رکھیں کھوتی دا رکھیں مجھ د رکھیں گا رکھے دی بہن دا نہ رکھیں جہل کا پوترا جہل چ الٹا بن پیا کیا جی پورا ہو گل سنا سلسلے ضروری ہے سنا چھوڑا کتی خیال گل آ ہے نا خیال رکھنے سارے بزرگ نے تو وہ تشریف لے گیا ایک شکاری بندہ نا شکاری کا شکار شکار شکار ریفل ہوں سارے بزرگ اس کو پوچھتے ہو خیر ریفل کو نہیں بیٹھا اس آخر جی تمہیں پتہ نہیں آ کتی وقت آیا یہ کھلا وا تو کتی بڑی نسلی ہے تو شکاری میں کوئی اوارا کتا نڑے نہ لگے نسل خراب ہو جانی ہے اسا شکار دا کم لینا ہوتا اس واسطے میں پہلا ڈیڑھ تاکہ ساڑی کتی دی نسل محفوظ ہو نسلی خاص کتی پھر ان کا جا گلور وہ لاکھ روپے دا کا وکتا وہ شکاری دا پیا باقی شکاری کتے دی نسل دا تو شکاری کتی دی نسل کا جڑا گلور ہے وہ لاکھ لاک روپے دا وکتا جی بن سمر گزرگ پوچھتے ہیں وہ کتنے پی جانے سکول پی جرگ نا اس نو فرماندے دے تو وہ ہے سی بڑی بڑی مچھا والا شکار جانا جڑا سی نا مچھا تو مچھا دے پی واٹ واہ تیل شیل لا ادھر جناب رائفل بیٹھ رہا تو ہوں رائفل بار, بار بیٹھا ہے نال بیٹھے آپ فرماندے نے کہ یار ایک بزرگ نے شیر لکھے آپ جی آئی آ فرماندے نے سر بیٹھی گڈا جان دے بیٹھی جتی اگو رکھی بیٹھی جتی دیکھ لو اگے رکھو اگو رکھی بیٹھی دھی سکول بازار پہ ویندی تو چڑیا ہو چا مکھی بیٹھے نسل گی ہو جیڑتی اگریز بھی جاند لے نسل نہ خراب کرا جی ہوسل خاص شرم ہیاں نکاح والی ہیکت کرا والیا اپنے عزت گیرت بچا والیا پھر ہوسل مرد انہوں نے سلاحدین اجوبی ورگے نسل کر خراب ہو پھر ہونا قیمتی نسل جڑی ہے نا وہ ریتی بن جانی ہے نہ صلاح الدین یوبی جمن گے نہ محمد بن قاسم جمن گے مڑ امران خان ورگے آوارے کتے تھا تھا دے پوشن ماری رکھن گے پھر کھوپڑی لٹ جانی ہے جہا کرے گا گل دھی بہن کی عزت پہنچا کی تو آخر گے سانو بغیرت سمجھے ہی منہ تو بولتا پیا میری گل نہیں سمجھے میں آنا ہونا کہ کسے آخر دلیا کدی گا آخیا اتنا ایڈی بھی بغیرت نہیں تھڈو آئی نا بڑا آخیا تو کدو آ کہ لگے جب کوئی غیرت کی گل کرے نا لنگ جائیے غیرت کی گل کریے گا دکھ بڑا آتے بغیرت سمجھی وہ بغیرت سمجھی منہ تب نئے اصل کرنے ہاتھی گھر کے پردے کی گل سن کے چوکا نسل جو خراب یہ اواری کتیاں دی نسل ہے اواری کتیاں دی نسل ہے شکاری کتی دی نسل خراب نہ ہو سیلابل مثالا کیوں دینا ہے میں کیا تر رب کتا بڑھایا کیوں ہے سوئر بڑھایا کیوں کیڑ بڑھایا کیوں بگی ہر بڑھایا کیوں ہے یہ جتنے حرام جانور ہیں کیوں مثالاں کم ہیں ہاں جیڑا بندہ بےغیر ہو سور جہا برپو پوے اس گدڑا جڑا را لے آتے جڑا مراد لومڑی والی چلا, آلی چلا آلی دا پکا لومڑی نا دا دا بندہ دنیا دے لڑے دنیا کے لڑن کے بندے آپس میں خود کو کتے ہڈیاں نہیں اللہ دا بندہ ایک او جانور ہے جانور بہنا ہے کام میرے میں جی جانور ہوتے نا تو بندے آخنا جو کیا کرنا ٹھیک کر जानवर बनाए ताकि बंद पता लगे जड़ी सिफत मेरे चे जानवर सिफत है नफरत हो भी, वो वो करके चंगे बंद वास्ते चंगिया सिफत मिसाल जानवर देंगे चंगे जानवर दिया मतलब बाज है बाज शाहीन बुकाब اللہ مقبال اللہ شاہی آخر کیوں شاہی آخر کہ شاہین اکسی فتح؟ اکسی فتح؟ او! کہ او زندہ دا شکار کر رہا کدی شاہی کا مردار سے بیٹھا نہیں ویکھے گا مو مومن بھی ہمیشہ زندہ رب کا تالب ہوں مسلمان کامل اللہ دا ولی، وہ کدی دنیا مردار سے نہیں بیٹھتا اومن کامل آخر شاہ جا سڈے ورگا وہ آدی آخر کان, کان؟ کتنے باسی अल्लाह तला नहीं खुदा का बंदा रब के फेला बड़ी हकीमत फार्मी मुर्गे फार्मी मुर्गे एन फार्मी कुकड़िया पहलो नहीं बाद क्यों जो पहलो इना इना फार्मी कुकुड़ कुकड़िया दिफतार रखने वाले बंदे को नहीं थे جی بندے فارمی سکول والے تیار ہوئے نا اللہ تعالی نا پر تیار نہ نکل تو مرا کھا میں پورا موضوع آ چڑیا لاہور فارمی مرغیاں ککڑیاں دا پورا ایک موضوع آیا میں لہور جوہر کرو ہاں اندر پورا فارمی سابت کیا میں سکول والے ادھر سفتڑی ادھر سنا دینا کہ فارمی ککڑیاں جڑی یہاں کے کپڑے کدی پورے نہیں ہونے تھی ادبا کے ویکو یہ دوروں کھلوتے ہونا کا پیچھا صاف نظر ہونا जेड़े फार्मी कुकड़ कुकड़िया ने कुड़िया कपड़े पूरे जेसी बंदे ने कमीज कपड़े पूरे जिड़े एन सकूली पिछाओ उतो नजर आओ सी लाल मै के ना اللہ دا بندہ رب تالا کی رب دین سمجھا ہے جی میں رب خدائی بنائی نا اسی طرح اللہ نے دین بنایا جہا خدائی نو سمجھ آئے وہ تین دنو تک سکل دیا رننا دفتر یہ ہے بے اگلے پردے مخالف مڑ سمجھ لے ل بندے لاہور ہسپتال اکا بھی کوئی نہ کان کوئی نہ میں بس اینج بٹن دبا کے نال لایا کان نہیں اڑ گیا اکھا دید ختم ہو گئی ہوں نہ نماز جو کرانا میں نے ایک گند ہے خلاف بولنا مرو استعمال کیوں کرنا میں گند چات مارنا کھڈنے میں منہ کرنا ہاں میں چاہنا کوندگی مکان ہودگی ہوکان ہوچے کھلے ہو جی وہی اللہ تعالیٰ دی محبت ہو ہوئے ہوب ہوئے وہی پاکیزگی ہے جی وہی پرتے ہزار ہو ساری گل بات ہوگی اٹھارہ ٹاکیاں لگا ہو پائے لیکن ساڈے اندر اللہ تعالی فضل مولا فخر کرے فرشتے ہو کوئی انجنا بھی ہے نہیں سمجھ آ پسند کرنے جنگل ہال بنا لگا بٹھا گول ہاں میں جا سن تو دونوں کال ہاں تو بٹھا بٹا بھاشن یہ آ جانا سنا جانا اسے برکت لارو. پتہ نہیں تو بندیاں دی زندگی بدل جی سڈے پاک نبی دنیا میں آئے لیکن آپ دنیا کے نہیں کیوں ابو بکر بکرا حضور نے خود فرمایا مال املی دنیا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے دنیا کو میرے خرچہ کیا تعلق ہے مخلوق. فرس نار ہے. کیوں محبوب رب دیکھا تو تھوڑا تنت جانے پچھلے رہ جانے. جا تا تھوڑا کئی نو اس دنیا کی جانا میں چکے تو جنت لے ج لوگے سونے نبی سرور نے فرمایا وا حال ہی لاش رب آ سب دے سرکار نے فرمایا میرے رب نے قسم کھلی ہے کہ مین اپنی عزت کی قسم ہے جا بندہ شراب کا کچھ پیوے گا میں کھانوی لوگوں کا پیپ گندہ خون سڑیا انہوں ضرور پلاو کیا مطلب جو توبہ دنیا کر کے نہیں گیا اگے سونے فرما دلا یا دروک نمک آبادی سونا رب اپنی عزت کی قسم رب رتوں ڈر کے شراب چھ جائے گا اسپا خاص مشروب پلاوگا جنت پا رب ضرور للت تینو محسوس ہوں پر جلی دا پوترا یہ بھی اگو انداز لگا پی سڑیا پیپ تے خون ابلتا کھولدا جہانگیاں کا رب پہ تصمر کرے پیسے اے سی جناب ایماندار دسو رہے میرے خطاب دے اندر کچھ تگڑے تگڑے پتہ نہیں جہیا دا میں وہ جاٹے تھبجا دوں گا اور پھر سنو سودا بھی خراب ہوگی مفت سستا شبیر شاہی وے سودا بھی نقلی دمبر ہے ہزار پی ہزار تی ہزار سیال شریف دربار اس دربار دا خطیب بلایا <ścoughs> گیا خطیب بلایا جی. گیا ایک جگہ شمسور مان مشور شاید وہ گیا پنڈی بٹیاں پنڈی بٹیاں ضلع آپ سب اتے گیا کدر طے دس ہزار پانچ ہزار تھانے جا کے بہری گا پورا थाने تھا اٹھا گا نہیں پرچا کراؤں گا بہت موسٹ بھی پرچا کہڑی شاید آ بھی تیرا انہیں بچا کھولیا سوچنے کی گل ہے یار دی دی کوئی لالت چھا گئی اونا اونا اونا دی ہے دین بئیمانہ دینا دین دینا پہ بغیر لحاظ تو کھا لے سو چان چان کے چار مار سودا دوا دوا بھی سستا ہال گا یہ بیٹھا ہے اللہ کے فضل اللہ. توانو بھی پتا ہے گل خری بھی کرتا ہے بندہ گل سی کر ہی نہیں منن دی توفیق سد کاقی میں گل کا کر سا گل کر سا کہ میں سنا بیٹھا کہ ایمان نو ہدایت نصیحت کام کر جہاں بئیمان بندہ ہے نے تو سیا آتے ہیں کوڑا جو ہوئے پائی جو چینی پائی جو چینی چینی کے بدلن دی امید رکھ وہ بزرگ فرما دے ایک بندہ سی وہ جا رہا تو اگوں نہ ایک بندہ بکری کالی نا کالی بکری کو برف پہ ملے چی پا کہ برف کالی ہونی جی کرے گا بھائی بندہ جن برف مارو یہ چا لگا فرحان کا دری کے بارے میں تفصیل فرمائیے کوئی بھی بےریش لڑکا بے داڑیا خوبصورت نات نہیں پڑھ سکتا راگ نہیں بندے آدھے لا سکتا سر نہیں لا سکتا اس تے چہرے نو بار بار حرام ہے اچانک جیویں کسی لڑکی دے چہرے تے نگاہ پی جاوے اچانک تے معاف ہے دوسری پاؤ گے گنا پکڑ ہوگی اسی طرح خوبصورت لڑکا لڑکا بریش جا اس پہلی نگاہ پی پہ گئی ہے دوسری پائی جرمے ان فورن پ فران ج جڑا ہے وہ شیطان کولا چھوڑے سا پگا والا جہا وڈی ہے ساوی پگان والا اس پڑھ آ ل فرمند نے چھوڑ دا دھڑنا گامنا راگ لاونا حرام جس محفل چو اس محفل جانا بھی حرام پھر وہ میک اپ کر کے آئے ون پھر جن ٹرکی لوگ سارے کٹھے ہوئے ہاں ضلع میاں والی بندے چکا پرسوں گیا میاں لکھیاں اتنے میں نے بندے دکھے وہرکی جہے سن نہ لونڈے بعد وہ چکن لگے سن سٹے تو چکی تھڑو سن انہیں جہے باڈی گارڈ سن انہیں جفا ماریا جلدی گڈی تھٹیا بند کی تو پاؤ بچے نیٹو لے جاؤ سنوں گلا اپنے پہ منہ ویچتا ہزور کی محفل کے اندر ایڈی بدماشی کھنا ادھر آخنا ہے میلاد کی محفل ادھر لاڈے بازیاں لا نکنا پی اس محفل کے رکھوں کی بارات کی بارشت بارش ہونی ہے جبی شریعت ہو بارش سے اس میں فل سے ہونی ہے جیتے مستفا کی شریعت مطابق ہوتا نور والا آیا ہے لاک لاک روپی فیس او لوگ وکری حرام پیاری آڑی پیٹ لگا لیا دن والے بھی لانتی لائن والے بھی لانتی ایک کو جہ سور کٹے شریعت دو دشمن تو شریعت سرال خراب بدکاری ساری دہڑے تو لوگ فلم نکلنے جینس پرستی سبق پڑھنے کو خیال کرنا تو کسمی آ کد جا کے سما کے ویت منڈیا احمد آیا اوتھے, اوتھے تنگ ہو گیا منڈیا ایسا انہوں چھیڑیا ہے آستا یہاں کے لوگ تو بہت بت امید ہے گواہ پیش کر دلا مجھے چیڑا کہ وہ لانتی آپ آخر لگ پیا کہ یار یہاں کے لوگ تو بہت بہت تمیز ہیں میں کہ تم لین آیا تھا اتری کا یہاں کے لوگ بہت بچ کراچی والے بڑے تویل والے میں پورا <laughs> وہ تھو کھے شہر بھی چڑھتے مڑ بھی کچھ چڑھ دیں آپ سانوں پتہ بھی کراچی کتا پاک علاقہ ہے ایویں خدا کا قہر اوتے حال نیت بارہ مہینے لڑائی لڑائیاں قتل و قتل रिश्वत सूद और गलत है कुछ लोग कहते भंग पलीत को शराब पलीत ना, ना। यह मसला पर हक है कि भंग पलीत नहीं यानी भंग बूटी अगर डिग पी पानिए पानी पलीत नहीं होगा लेकिन इतना मैं जरूर आखा بوٹی کوئی جانور نہیں یہ کھانا بالکل ازما کے دیکھ میں گیا گجرات کشمی سڑک بڑی پہ اتے میں بوٹی بڑی خوشبو والی ہے دوروں خوشبو تے ساوی بھی بڑی ہے سکیا بوٹیاں کھادیاں کھڑیاں ہیں اس ساوی کسے کھوتے بھی منہ نہیں لایا میں پھر اتنے ایک بچے پوچھا, بندے کو پوچھا میں کہو یار یہ بوٹی ہے ایڈی ساوی تے کھا دی کھڑوتی کی گل وہ منڈا سی چودہ پاس میں جہاں میٹر کی آدھا سہی یہ بند بوٹی ہے تو نہیں پتا میں نہیں یار میں تے پیڑی پہلی بار کی بن بوٹی میں یار یہ کسی جانور ہی نہیں کھدا کہ جانور کی پتا. کی نشا ہے کہ نہیں میں آ نشے کھوتے بہڈ ہے بھی جانور پتا بھی نہیں وچ نشا ہے پتا نہیں وہ موڑ بھی نہیں کھا ते दो लत मलंग जड़ा है एक कजोरू पता भी है बी नशा मुड़ भी नहीं छता वो एवेंंगई सर एवें जा रहा है सफर से रस्ते अंदर आ गया कलर कलर सारे हम फंगई लंगोट कक्ष थे ना लंगोट مرو خیال بڑا دریا آ گیا <تصفح> ہاتھ مارک نا چھ منہ بڑے پیار بڑے خیال مت ڈوب جے خیال نہ نا مراد جنہوں پتاسم خدا دی ہر نشے والی چیز نبی شریعت چرام ہے اور مدرسہ کو دے سکتے ہیں یعنی اب قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوتی تھا اس وقت اس میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جا رہا تھا تو سوال ہونے لکھن والے کا کدور محنت کرا آخر جب پیسے دیتے نہیں تو اس لیے قرآن نہیں تھی پڑھی گا تو دیتے کیوں نہیں این بھی قرآن ہوتے شروع کیا قرآن پڑی پیسے ہوتے قرآن نہیں پڑی. شراب کی پہلے نمبر اگر طاقت تاکت طاقت ہے تو, تو شراب بند کرو برائی بند کرو اتنے قرآن جاری کرو تاکہ جیڑی تھانڈے تک قدرناک ہوئی پی وہ شرابا تختہ پلٹ دیں گے اختلاف جڑی کھڑے ہوا کتر میں شراب پی لگا پونج میں تمہیں یہ دسا سنو میری تکریر جلال پور جٹا ہے دل گرت کا جلال پور جٹان شہر ہے دل گا اتے بزرگ دربار سے میلہ لگتا کنجر آؤ سارک اللہ دلہ اللہ کے فضل میرے دو چار تقریر اس علاقے چ ہوئی دو سو بندہ دو سو بندہ تھا لگا گیا انہوں نے آ مولوی دا سپیکر نہیں چل سکتا آج تو بعد کنجر کنجرخانہ بھی دربار سے نہیں لگ سکتا میلا بند کر دیو تھندار نو لکھ کے دینا پیا کہ میلہ ہوں نہیں لگے گا تسا اپنی تقریر کرا لے تو آ جائے میں سنیاں اٹھ پوے نا تو مڑ تیرے اگے کوئی پہاڑ نہیں کلو لگا لیکن اٹھنا تیرا کام ہے تیرا اٹھنا بھی بڑا اور ہاتھی دا اٹھنا سوکھا ہے پر تیرا اٹھنا سگریٹ آتے نے سگریٹ نہ تے پخانا نہیں آتا انور محمد انور بہت وجہ راجپوت جدو تک سگریٹ نہ پی نہیں لکھا خبردار تمباکو نوشی اور پخانا ہی نہیں آتا تو میں کیا میں دکھنا چاہنا کہ سگریٹ تمباکو نوشی یہ بماریاں لا ہوں پخانا نہ آنا بیماری ہوئی کہ نہی آ پی ہوں ساڈا بغیر پیندے ساڈا پخانا نہیں جو پیندے آپ آ جا ہوں جا چکل آخ دے جا پخانا روکیے تو وہ آؤتری کا آپ ہی روکیے تینو کسے آخیا جی نہ پخانا بھی سوکھا رہنا پخانا ہی بند کروں گا بندی وہ سال ترقی کر دڈو یہ سوگا بند کروں گے جنہیں چیر تو تو سگریٹ نہ لو میں کھوتے دا, دا پخانا سوکھا کتے دا پخانا سوکھا سکھے دا پخانا سوکھا ہر ڈنگر کا دا پخانا سوکھا سگریٹ دا والے کا دا پخانا, پخانا اور اس چمل نو تو کیوں تی بیماری لائی پھرنا مرے تا کر کے لکھے یہ باؤنیاں بربادی سے لاوی جہنم کا دیکھا جی میں احمد خان ضلع لودرا دورٹلی نجابک جگ تیرہ فائدے میرا جلسہ ہوا میڈیکل آفیسر اتوں کا سرکاری ہسپتال کا میری اس تقریب سونی اسے امی جا گیا اس پھر جناب میں آس آخیا چشتی صاحب آ میں تھے تحفہ ل ہا میرے ہاتھا ایک تھوڑے تحفہ لوسری گل یہ میں وہ ملازمت ہی چڑھنے لگا جس ملازمت اپنے مسلمانوں برباد کرم کرنا پہ بیماریاں لاؤ کا ایڈی دی بغیرتی آ کے میرے میں تقریر سنی ہے بس وہ اپنا مال ڈنگر کا کام کریں بغیرت بن کے بئیمان بن اپنی قوم کو برباد لکھا دا. ویکت اخبار امت اخبار کراچی کا ہفتہ اٹھائی محرم الرام چودہ سو اٹھائی ستارہ فروری دو ہزار سات کا بولیوں کے کتریا کے بارے اتوں دے ڈاکٹر کراچی دے عرفان غازی ڈاکٹر کوئی ابد اللہ ہے کوئی غور اس طرح دے اتو ڈاکٹر نے کراچی دے, ڈاکٹر دے انہاں نے یہ مضمون چھاپے نے اخبار دیتے ہیں اور وزارت صحت چیلنج کیتا ہے وزارت صحت چیلنج کیتا ہے کہ تساں ثابت کرو کہ جڑے پولیو دے قطرے دترے پلا اے بیماریاں لاون والے نہیں وزارت صحت کا منہ بنتے ہال تک جواب نہیں ڈاکٹر دے سکے اے پہلا کیا ٹیکے بیمار کرتے ہیں اے تاکہ کیا پولو کے خطرے انسانی نسل کی افضائش روکتے ہیں کہ نسا لگو جمے افریقہ میں خطرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا مسلمانوں ایڈز عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا یہ اخبار دیا قسط نے پولیو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال پھیلا دیا کینسر جیسا موزی مرد پولیو کے قطرے لیا حفاظتی ٹی مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں مستقل معذور تھڈو تشنج کے ٹی بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا اے امریکہ ڈاکٹر امریکہ کے ڈاکٹر آ اے یہ بیمار کر کے مار دے پہ سارا اتوں تک اے ہسپتال سرکاری دے. ڈاکٹر میں اگلے دن پڑھا سکو چشتی میں نوکری پہ چڑھنا تیرا فرد ہے تو اے وا کے کم از کم قوم نو پولیو پلاون تو تو بچا ل میڈیکل آفسر سرکاری ممتاز خان کیڑے کیڑے پلائی بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو خطرہ بیٹھو. مور اگلی ن... نسل تو فارج پتم یہ جڑی اٹھن لگی نا نسل مور تیری پی کھلوتی یہ رق ہے ہاں چلو جڑے نہیں ملا سکے وہ ہوں بیٹھے بیٹھ ہو وہ بچتا انہوں نے ایک گل آکی کرو کتے کے پترو بمب مرا کے تی تی لاک بندہ تھا مرائی جانے جی بچہ مرن نہیں دیں بچہ لو لاؤں لگنا نہیں ہوتے کیا ہوئے تھوڑی گورنمنٹ تھوڑی فوج حکومت اگریزوں کے نار رل کے مسلمانوں سے مرا کے تی تی لاک بندہ تھلے مرائی جاتی قرآن سلائی جاتے مسیحتیں گرائی جاتے ہیں بال مرائے جدرو یار تیرے اندر سوچ ختم ہو گئی یار ان ضمیر مر گیا انج میں تمہوں ایک گل دے جانا اگر اون نہ تو تصاپولیو والوں تو ایک جواب لے لو ان آخوا جاب تھی دے اپولیو ضرور پلاوے انہوں آکو بھی سگریٹ کی ڈبی تینسر دل کی بیماریاں لا سٹ حکومت اگریز دتی ہے انگریز بنائیے اگریزاں فیکٹری پاکستان چاہر ملک حکومت ٹیکس بھی لگتی ہے مشہور بھی دیوی سے آ جگہ جگہ سے سگریٹ آم آخو بھائی کینسر وڈیا مریض کرنا دل کا یہ کام تسان جو کرتے پہلو جا کے تے تسان فیکٹری بند کرو انگریز بند کرے اور جڑا ہر سال پہ لاک بندہ پوری دنیا تے صرف سگرٹ نال مرتا ہے ادھر ایارتے جی سگرٹ نال. تسا سگرٹ بند کرو تیرا پھر اولیو دارے سوچا ٹھیک ہے مطالبہ کرو گے حکومت کے لیے پیمن والے جو آنسر لگے ہم دیوانے ہیں مستانے ہیں ہمیں کیا لگے کینسر لگے ہوش لگے نہ لگے یہ ضرور لگے اللہ اور مشکل والا رسول اللہ تو حبیب اللہ چشتیہ گیسٹ ہاؤس اینڈ ایک سسٹم دیپال پروڈ چوک ہجرا شام کی پٹرول پی پمپ ہمارے ہاں شیر اہل سنت پاس بان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوعات کی قسطیں دستیاب ہیں اور پیر تاریکت رہبر شریعت نقیب فکر غیور بے باک مرد مومن مجد دور حاضرہ خواجہ محمد شفیع چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے تمام موضوعات کی دستیاب ہیں محمد تنویر چشتی اور محمد حبیب رضا چشتی سے طلب فرمائیں چشتیہ گیسٹ ہاؤس اینڈ ایکو ساؤنڈ سسٹم دیپال پر روڈ چوک ہجرا شام کی نیز پی ایسو پیٹرول پمپ ہمارے ہاں شیر اہل سنت پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوعات دستیاب ہیں اور ان کے علاوہ پیر تحریکت رہبر شریعت نقیب فکر غیور بے باک مرد مومن مجدت دور حاضرہ خواجہ محمد شفیع چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے تمام موضوعات اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا سعد الدین چشتی اور ان کے علاوہ حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد وسیم چشتی اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد اجمل چشتی تمام علماء کرام کی قسطیں دستیاب ہیں پروپ محمد تنویر چشتی اور محمد حبیب رضا چشتی سے طلب فرمائیں